کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح حدیث شریف میں والی میں آیا آپ نے فرمایا میں نے موسا علیہ السلام کو جب ان کی قبر شریف سے گزرا میں راج کی رات یعنی میں نے موسا علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اب اس حدیث مبارک میں صاف آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے باہر سے حضرت موسا علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور قبر حجاب نہیں بن رہی آپ کے دیکھنے میں قبر پردہ نہیں بن رہی رکاوٹ نہیں بن رہی اس کے علاوہ اور صحیح عادی سے مبارکہ میں آتا ہے بخاری مسلم کے اندر ہیں آپ صلی اللہ تعالی و دو قبر والوں کی قبر سے گزرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے آپ عذاب دیکھ رہے ہیں ان کا سارا آپ بلکہ صحیح آدیش میں یہ بھی آتا ہے کہ فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں قبر والوں کا حال اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم دفنانا چھوڑ دو گے تو میں سب کچھ دکھا دیتا تمہیں اللہ ان تمام متواتر احادیث ممبا یعنی یہ اس معنی کے اندر متواتر ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبر والوں کو دیکھنا قبر کے عذاب کو دیکھنا دور سے بیٹھ کر دیکھنا قبر والوں کو اوپر گزرنے گزر کر گزرنے کی حالت میں ان کو دیکھنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی بات کا ثبوت تواتر کے ساتھ ہے تو یار بات یہ ہے کہ جب یہ یقین اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر والوں کا حال جب آپ ظاہری زندگی شریف میں دیکھتے تھے اور کوئی قبر حجاب نہ بنتی تھی کوئی رکاوٹ نہ بنتی تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اب قبر شریف میں دنیاوی زندگی مبارک کے ساتھ زندہ رہ کر جس طرح کہ ابھی ثابت کر چکا ہوں پہلے ابن قیم کے حوالے سے اور ان کے گھر کے حوالے سے کہ آپ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ یعنی ہم سے غائب ہیں جیسے فرشتے غائب ہوتے ہیں بس ہمبے علیہ السلام اس طرح غائب ہو جاتے ہیں تو جس طرح میں ثابت کر چکا ہوں جب ایسی زندگی کے ساتھ وہ قبر انور میں زندہ ہیں تو بتائیں جب آپ باہر تھے تو کوئی قبر حجاب اور رکاوٹ نہیں بنتی تھی آپ زندگی کے ساتھ قبر میں موجود ہیں تو اب کون سی چیز ہے کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ اپنے امتی کا حال دیکھ نہیں سکتے نوز باللہ یا دیکھتے نہیں ہیں بتائیں جب اوپر تھے تو کوئی شا رکاوٹ نہیں تھی اب اندر قبر شریف میں چلے گئے تو کون سی رکاوٹ ہے زندگی تو وہی ہے بلکہ سنو صحیح روایات میں آتا ہے صحیح روایات میں آتا ہے اور صحیح آحادی مبارکہ میں آتا ہے عام میت والوں کے متعلق عام میت عام اموات جو ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ قبر پر آنے والوں کو پہچانتے ہیں اگر رشتے دار ہو تو رشتے دار کو پہچانتے ہیں اور اس کے رشتے کو بھی پہچانتے ہیں دوستو اس کو بھی پہچانتے ہیں اس کی دوستی کو بھی پہچانتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے اور قبر پر آیا ہوا ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر پیچھے جو رشتے دار لوگ کرتے ہیں نا ام امال یہ وہابیوں کے پیشوا اور امام لوگ جو گزرے ہیں ان کو بھی یہ تسلیم ہے کہ مردے اپنے رشتہ داروں کے اعمال سے بھی باخبر ہوتے ہیں وہ پیچھے کیا کیا عمل کرتے ہیں مردے یہ بھی جانتے ہیں گھروں کے حوادثات کو جانتے ہیں خصوصاً یہ ایمان والوں کے لیے ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایمان والوں کے اموات مردے اپنے رشتہ داروں کے اعمال کو جانتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کیا کریں آپ تو سبحان اللہ باقی امبیا علیہ السلام کی بھی بات کیا کریں اولیاء اللہ کی بات کیا کریں عام مومنین کی بات کر رہا ہوں سمجھ نہیں آئی امال ان کے سامنے رشتہ داروں کے پیش ہوتے ہیں باقی راہ باد گھر کے تو صالحین جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالی کے وہ ضرور جانتے ہوتے آمال کا تو پکا ہے نا امال تمام مومنین کے سامنے زندوں کے امال تمام مومنین مردوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہاں وہ جب اچھے امال دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے تو خوش ہوتے ہیں اگر برے آمال دیکھیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو نہ مارنا جب تک کہ وہ ہماری طرح نیک من کرنا ہے نیکوں کے متعلق یہ ہوگا کہ نیک یہی یہ کہتے ہوں گے یا اور دوسرے وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو نہ مارنا جب تک کہ ان کو ہدایت نہ دینا ویسے روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ صالحین پھر ایسی دعا کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جیسا بنانا ہمارے جیسا بننے سے پہلے نہ آئے یہ سال لوگ ہی دعا کرتے ہوں گے نا سمجھ نہیں آئی تو رشتے داروں کے امال کیا امال کا رشتے داروں کے سامنے پیش ہونا یہ پکی بات ہے مردوں کے سامنے زندوں کے اعمال پیش ہونا یہ پکی بات ہے ہاں اب میں اس مسئلے کو جب چھیڑ بیٹھا ہوں تو اس کو مکمل کر لوں اچھا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا مطلب کہ یہ دعوی کر بیٹھا ہوں کہ مردوں کے سامنے یعنی جتنے بھی مردے ہیں مومنین مومنین لوگ ان پر مومنین کے تمام دن کے اعمال فرشتے لے جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اعمال زندوں کے مردوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور روزانہ پیش ہوتے ہیں اب اس مسئلے پر میں جناب کے سامنے اس مختصر وقت میں صرف دو حوالے پیش کروں گا یا تین کر لیں اور ایسے لوگوں کے پیش کروں گا جو وہ کے پیشوا ہے یعنی احادیث سے مبارکہ روایات کو پیش کرنا اس کی کیا حاجت ہے جب وہ کے بڑوں کے پیش کر دوں گا تو ان کو بھی ماننے کے بغیر چارا نہیں رہے گا سمجھ نہیں آئی قبر <سؤال> <سؤال> <سؤال> والوں کا کہہ لو مرنے والوں کا پہچاننا کون قبر پر آیا ہوا ہے بات کو سمجھنا ہتھا کے ان کا نام لے کر جواب دینا آیا ہوا ہے فلانا سلام تم کرتے ہو وہ نام لے کر جواب دینا پورا پہچانتے ہیں گھر کے بعض احوال حوادثات کو پہچانتے ہیں اگر صالحین ہی لوگ ہیں نیک لوگ ہیں تو قبر پر کیا کچھ کو کر رہا ہے اس کو بھی پہچانتے ہیں کون آیا ہوا ہے یہ بھی جانتے ہیں اس کو بھی پہچانتے ہیں گھر کے بعض احوال کو جانتے ہیں رشتے داروں کے احمد کو جانتے ہیں اس پر میرے خیال میں دو حوالے وہ جو ہے نا وہابیوں کے گھر کے پیش کرنے کی بجائے پہلے میں ایک بات پہلے پیش کر رہتا عام صحیح روایت صحیح صنعت کے ساتھ مشکات شریف میں کہ سیدہ طیبہ صدیقہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر شریف میں دفن کیے گئے تو میں اپنے حجرے اور اپنے اس کمرے میں بغیر پردے کے آتی تھی میں سمجھتی تھی میرے شوہر ہیں جب صدیق اکبر آئے پھر بھی میں ویسا کرتی تھی میں سمجھتی تھی میرے والد ہیں اور جب عمر بن خطاب دفن ہوئے تو میں ہمیشہ منہ چھپا کر آتی تھی اب ایمان سے بتانا اس صحیح روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ مشکات شریف میں ہے کس درجے کی پہچان موجود ہے ان میں خصوصا جب کے سالہین لوگ ہوں سیدنا فاروق اعظم یعنی یہاں تک تو ہے نا کہ بی بی پاک آخر شرماج ہو رہی ہیں اور پردہ کر رہی ہیں قبر والے سے تو بتائیں کس قدر پہچان ان کے پاس موجود ہے کیا قبر رکاوٹ بن رہی ہے دیکھنے میں اگر رکاوٹ ہوتی تو بی, بی پاک ایسا کیوں کرتے سمجھ نہیں آئی تو سیدہ پاک کا اور یہ جان لو کہ سیدہ پاک کا یہ عمل ایسے نہیں تھا کہ یہ ان کا اپنی طرف سے ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت متحرہ سے ان کو کچھ معلوم نہ ہو وہ اپنے خیال کے ساتھ چل رہی ہوں نہیں ضرور شریعت متحرہ سے ان کو یہ علم حاصل ہوا ہوگا کہ میت یعنی قبر والا وہ قبر کے باہر سے دیکھتا ہے قبر کے باہر دیکھتا ہے پہچانتا ہے اس وجہ سے سیدہ پاک نے ایسا کیا اب میرے بھائی میں وہابیوں کے گھر کا ہوا پیش کرتا ہوں ان کا بڑا امام ان کا بڑا امام ابن تیمیہ دوسرے نمبر پہ ابن قیم کیوں بڑا امام ان کا کہہ رہا ہوں ان کا جو بڑا وہابیوں وہابیت یعنی اس خاص تحریک وہابیت کی بنیاد رکھنے والا تھا ابن عبد الوہاب کون تھا ابن اور ابن عبد الوہاب جو تھا نا اس کے متعلق الغیر اکمل امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے حنبلی علماء کے حالات پر ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الغف الاکمل تو اس کے ساتھ ایک ملحق رسالہ وہابیوں نے لکھا ہے جس میں ان کے وہابی لوگوں کے حالات ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو عرب کے وہابی حملی کہتے ہیں تو انہوں نے ابن عبد الوہاب کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ جب اس نے یعنی ابن عبد نے تحریک شروع کی نا تو اس سے پہلے وہ زیادہ مطالعہ جو کرتا تھا براہ راست قرآن مجید کا زیادہ تر مطالعہ اور دوسرے نمبر پر ابن قیم ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا بس اور پھر یہ ہے کہ اصل کتاب کے اندر اشخب الوابلہ کتاب کے اندر جس طرح لکھا ہے وہ ہم ہیں وہ نجد کے رہنے والے لیکن تھے وہ سنی حنبلی الحمدللہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے بیان شریف کے مطابق ہے کسی اور کی کتاب کو مانتا ہی نہیں تھا بس کہتا تھا کتاب ہے تو یہ ہے یعنی جو کتاب ابن تیمیہ اور ابن قیم کی اس کے ہاتھ چڑھ جاتی نا بس ہر کسی کی بات کو ٹھکراتا اور اس کی کتاب کو ان کی بات کو وہ حرف آخر سمجھتا تھا وہی سمجھتا تھا بس جو کچھ ابن تیمیہ ابن قیم نے کہہ دیا ہے وہی برا باقی نہیں اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ سنتا ہی نہیں تھا چاہے وہ کتنے بڑے اماموں کی بات ہو قرآن کی بھی ہو پھر بھی نہیں سنتا تھا ابن عبد الوا جو تھا نا وہ ان دو شخصوں کی بات کو وہ یہ خدا سمجھتا تھا ایمان سے وہ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ صاف یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ ان دو تو اس کا ہم اب یہ حق بجانب ہیں کہ ہم کہیں کہ وہ ابھیوں کے بڑے پیش پیش ہوا جو تھے اصل وہ دو ہی ہیں ابن تیمیہ اور ابن قیم اب وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم ان کی ہی بات سناتا ہوں انہوں نے جو میں نے دعوے پہلے کیے ہیں ان دعو کے مطابق ان کے کلام کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں جو کچھ میں نے کہا ہے کبر والوں کے متعلق وہ لکھ رہے ہیں کہ بالکل ایسا پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی بھاگنے کا چارہ نہیں رہے گا کہ رہے گا اب دیکھیں ابن تیمیہ کا بیان سب سے پہلے توجہ ہے سب سے پہلے ابن تیمیہ کا بیان پیش کرتا ہوں کتاب کا نام ہے کتاب الفرور امام فقی محدف شمس الدین محمد بن مفلح المقدسی براہ راست یہ شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے سمجھ آئی کہ نہیں لیکن یہ سننی ہیں وہ گمراہ تھا یہ ہدایت والے اس بچارے کے اندر خامی یہ تھی کہ اس کے بزرگوں نے لکھا ہے ابن تیمیہ کے متعلق کہ ہی اکثر من فہم ہی علم اکبر میں اقل ہی کتابیں زیادہ یاد رکھتا تھا باتیں بہت قرآن و حدیث اور کیا کیا اس کو حفظ ہوتی تھی لیکن سمجھ کم تھی اور یہ بھی یہ بھی انسان کی تباہی کا سامان ہے کہ پڑھیں زیادہ حفظ زیادہ ہو باتیں زیادہ یاد ہو سمجھ کم ہو. ہونا یہ چاہیے کہ باتیں تھوڑی ہوں سمجھ زیادہ ہو آلہ, آلہ, آلہ. سمجھ نہیں آئی دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا علم عقل سے زیادہ تھا اور یہ بھی بندے کی ہلاکت کا سامان ہے ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جن کے علم سے ان کی عقل کم ہوتی تھی یہ ہلاکت کا سامان ہے ہاں ایک اس اسی صفت کا بندہ ایک پہلے گزرا تھا ابن تیمیہ سے بھی پہلے گزرا تھا اس کا نام تھا ابن حزم ابن حزم الظاہری اس کی مشہور زمانہ کتاب ہے المحلہ کہتے ہیں بندہ بہت کام کا ہوتا اگر اس میں بے وقوفی نہ ہوتی <قلت> کیا نہ ہوتی بندہ بڑے اس کا بھی یہی حال تھا کہ اس کا علم زیادہ اور عقل کم تھی اسی وجہ سے وہ بزرگان دین کا گستاخ ہو گیا تھا ابن ہاضم ابن سہمیا کبھی بھی یہی حال امام زرکانی نے شرح زرکانی کے اندر ان سے پہلے کئی حضرات نے ابن مال کی حضرات نے بڑے بڑے اماموں نے یہ لکھا ہے کہ اس, کی اس کے عقل سے اس, اس کا علم زیادہ تھا بزرگ فرماتے ہیں ایک رتی علم دی ہوئے تو دس مان عقل چاہیے رتی علم واسطے دس مان عقل چاہیے تاکہ وہ علم کو برداشت کرے علم کو صحیح راستے پر رکھے عقل عقل ہے نا بھائی ہاں ذہن میں رکھنا نفع نقصان تو عقل کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے نا اب دیکھنا سمائے موتا اور مردوں کا یعنی قبر والوں کا حال جان یہ ابن تیمیہ کی کتاب کے حوالے سے محدث ابن مفلے لکھتے ہیں چار سو پندرہ کتاب الفروع موس الرسالہ کی چھپی ہوئی جلد نمبر تین کتنا تین سفا نمبر چار سو پندرہ کتنا کالا شیخ ہونا یعنی ہمارے شیخ نے کہا کون ابن تہمیا کیونکہ شاگرد جو ہے استفادہ الاثار آ سارو بے مار فاتحی بے احوال اہل ہی وصاب ہی فنیا ون ذلكہ جراو عليهہیں وجاتل آثرو ب ج آد وہ ان جدری بما ف عند ہو وی صرو بماکانہ حسن وی تعلم و بماکانقبحن مکانہ اب تردے یقولو الله ان عو بک ان ااق عملا اخضابہ عند عبداللہ ابن رواحہ تا وہو ابن عمہی ولمہ دوفنا عمر عند عائشہ کانت تستاتر منہو و تقولو انما کانا بی و زوجی عمر ف اج انی ان ان سارے لانتیوں کے لیے یہ چتر کافی سنو سنو میرے بھائی یہ لکھتے ہیں ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے کہا کہ حدیث مشہور نے یہ نہیں کہ لکیاں چھپیاں چھپ مشہور نے کہ میت اپنے گھر والوں کے حالات جانتا ہے صحاب ہی ف دنیا اور جو دے جتنے سنگی بیلی دنیا میں ہوتے ہیں ان کے بھی حال پہچانتا ہے وہ اندال کا یغرا دلے اور یہ روزانہ اس پر پیش کیے جاتے ہیں آمال سارے جات آسارو اور حدیثیں روایتیں اس مسئلے میں بھی آئی ہیں کہ اے ایدن پہچانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے توجہ نہیں فرمائی اللہ کیا کرتا اللہ ہے دیکھتا بھی ہے بے انحو یارا ایدری بے مایو فعل اور اس پر بھی روایتیں کثیر آئی ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے وہاں پر ان کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے یہ تیرے باپ کو جو پتا ہے نا اس باپ سے پوچھ کیا جانتے ہیں وہ سمجھ نہیں آئی اس باپ سے پوچھ کے وہ کیا جانتے ہیں تیرا باپ کہہ رہا ہے جس جس جس گمراہ کے پیچھے لگ کر تم برباد ہوئے ہو اس گمراہ کی عقل ہم ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ کم ہے میں آگے سابت کروں گا مزید کہ دیکھو وہی بندہ ادھر کہنے پہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو پتا نہیں اور کہنے پہ آیا ادھر تو یہ کہتا ہے کہ عام موم نین سب حالات جانتے ہیں اپنے رشتے داروں کے اور اوپر جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے جو سر و بیما کا جو اچھا عمل ہوتا ہے رشتے دار دا وہ دیتے برا عمل ہوتا ہے اس پر بچاروں کو درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی اسی زمن میں بات کرتا چلوں چلو اگلی کو سنا دو آپ دعا, دعا مانگتے دے اللہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں میں پناہ لیتا ہوں کسی ایسے عمل کرنے سے تیری کہ جس عمل کے ذریعے میں زلیل رسوا ہو جاؤں اپنے چاچا کے بیٹے عبداللہ بن رواحہ کے پاس وہ پہلے وسال فرما چکے تھے وہ بھی صحابی تھے حضرت عبداللہ اللہ بن رواحہ بھی صحابی دے وہ پہلے وفاد کر جگے تھے حضرت سیدنا بدردہ ابھی زندہ تھے پیچھے دعا یہی مانگتے تھے یا اللہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں میں اپنے چاچے کے بیٹے کے پاس چاچے پت پرہا دے کور جدو جاواں مر کے یا اللہ میں رسوا ہوں او میں نو آنکھے تنو حیانیوں آن دی پیچھے کردہ کی میں تے بے خدا رہا ہوں جی ابن تہمیا لکھ رہا ہے مبارک فصام عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری کے استاد کے استاد ہے ان کی کتاب کتاب الزہد میرے پاس ہے جس کا ابن تیمیہ ماننے والا نیچے حوالہ لکھ رہا ہے اور ابن تیمیہ وہ بات اسی کتاب سے لے کر اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے حضرت فرمایا گردے دے دیا اللہ سونے کوئی ایسا کم نہ کر اپنے چاچے پراد پڑا کو جا کے شرمندہ ہوسوا ہو معلوم ہوا ابن تیمیہ یہ بات لے کر لکھتا ہے پتا چلا رشتہ دار رشتہ داروں کے حالات جانتے اچھے عمل ہوں تو خوش ہوتے ہیں برے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے اللہ یہ آگے ابن تیمیہ پھر لکھ رہا ہے والفنا عمر وہی بات توجہ درا وہی بات جو میں حضرت شاہ پاک کی سنا چکا ہوں اللہ ابن تیمیہ وہی بات پھر لکھ رہا ہے توجہ نہیں میں نے سنائی وہ پھر لکھ رہا ہے کہتا ہے تم دوفینا عمر شاہ جب حضرت مرما ایشا کے پاس دفن کیے گئے کانتس تھا تیرو چھپ کر جاتی تھی باپر دو کر جاتی تھی فرماتی تھی نما کانا ابھی وزو جی پہلے میرا شوہر اور باپ تے اب مر یہ اجنبی ہیں تانی آگے لکھ رہا ہے میں تیمیہ تانی انہوں یا راہ اما کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئی کیا کیا علم کے خزانے آپ کے سامنے رکھے اللہ تعالی نے کتابیں دی ہیں سمجھ دی ہے تو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہے میرے بھائی سمجھو یہاں پر پھر خلاصہ بتا بیان کر دیتا ہوں ایک تو اس نے یہ کہا کہ پہ... اپنے گھر والے اور سنگی بیلیوں دوستوں کے حالات کو میت جانتا ہے میت میں نے کیا کہا تھا وہ بولو جانتا. دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں امال یعنی احوال پیش ہوتے ہیں اللہ اکبر. یار احوال پیچھے جان ہے یار دیکھو تو صحیح حالات کیا گزر رہے ہیں یہ بھی پیش ہوتے ہیں ان کو جس طرح مالک تالا چاہتا ہے پیش کرتا ہے بہرحال وہ پہچانتے ہیں پیش ہوتا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے توجہ وہ مسئلہ تھا معرفت کا آگے ہے رویت کا کہ دیکھتے بھی ہیں کیا پھر آگے یہ ہے جانتے بھی ہیں جو قبر کے پاس ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کو پھر یہ بھی ہے کہ نیکی پر خوش ہوتے ہیں گھر میں اگر رحمت ہو تو خوش ہوتے ہیں گھر میں لانا تضاب آئے کوئی اور تکلیف آئے بےچاروں کو دکھ پہنچتا ہے بات سمجھنا پھر آگے صحابی کی بات پیش کی حضرت رضی اللہ والی سمجھ نہیں آتی پھر آگے پیش کیا اما عائشہ کا واقعہ اما والی بات سمجھ نہیں آ رہی اما عائشہ ام پا اور وہ کس میں ہے جو نیچے وہابی تخریج والا لکھ رہا ہے نا یہ دکھتر عبداللہ بن عبد المحسن ترکی یہ لکھ رہا ہے امام احمد بن حنبل کی مسند کے اندر یہ بات ہے اما عائشہ والی اور مستدرک حاکم کی کتاب کے اندر ہے مستدرک میں امام حاکم نے اور پھر ان حضرات سے مشکات شریف میں میں نے مشکات کا پہلے حوالہ دیا تھا اب مشکات کے ساتھ دو بڑے حوالے مشکات سے بھی اصل مشکات کے اصل حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے مشکات میں مسرد امام احمد کے حوالے سے ہے اس نے مسرد امام احمد کا حوالہ لکھ دیا اب بات کو سمجھ, سمجھ گیا یا نہیں ایمان سے بتانا یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے بھابیوں کا بولتے نہیں جا رہی منس بتاؤ اور گید پیش کرا اور دوسرا قیم. پہلے وڈے سرکار سن. وڈے گمراہ چھوٹیا لیا چھوٹا بھی ادا ہی برا سی او نہیں شکردی لبھی ہاں جی یہ پورا متبے پیروکار سے حضرت دیکھی دی پیروکاری حضرت دی طرح رہیے کہ اے او تے اے تے سمجھ لگی گمراہیچ استاد ٹھیک خوب میں جانا ہے جی اونج جی اے جی اے گل لکھی نا ایتھے خالی کتاب نہیں میں فیقا ہمبلی دیا ہوتاب بھی پیش کر سکنا ہاں یہ سارا نسلیم ہے کیا حضرت یہ لکھتے ہیں بولتے نہیں ذرا وقت نی نظر مارے جی آنے چھ اونت الحا شرح المتہا امام محمد بن احمد بن عبد العزیز فتوح ہمبلی مشہور ابن النجار جن کی وفات ہے نو سو بہتر میں کتنے میں فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے المنتہا منتحل ارادات اس پر شرح ہے معاونتا فتو ہی ہمبلی ابن النجار کی سمجھ نہیں آئی تو اس میں بےن ہی وہی عبارت ہے بین ہی لفظ با لفظ صفحہ نمبر ایک سو تہتر جلد نمبر تیسری المسط العالمیا لجلید کتب خانے کی چھپی ہوئی سمجھ نہیں آئی غرض میں اور بھی فقہ حمبلے کی کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اور ہو سکتا ہے اس کی یہ بات مجموع الفتوا جو ابن تیمیہ کا جمع کیا گیا اس کے اندر ہو بار بات پکی ٹھیک ہے کوئی شک والی بات نہیں ہے یہ ان کے گھر کا پیشوا ہے رابر ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے حدیث سے مشہور بات وہ اپنی نہیں کر رہا وہ بھی کہہ رہا ہے اس کا کہ حدیث سے مشہور ہے اس کا مطلب ہے ساری بات حدیثوں کی ہے اور وہاب بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اگر کوئی وہ کہیں کہ جی ابن تیمیہ جو ہے ہم اس کی ہر بات تھوڑی مانتے ہیں تو اس کو کہو بے غیرت وہ کہہ رہا ہے کہ حدیثیں مشہور ہیں تو اس کا مطلب ہے بات تو حدیثوں کی ہے تو تو, تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے چلو ابن تیمیہ کی ما حدیثوں کو بھی تو مان لے لیکن اس نے نہ حدیثوں کی ماننی ہے نہ ابن تیمیہ کی وہ صرف نفس کی مانتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہاں نماز پڑھیں نماز کے بعد پھر ان